بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چونسٹھواں دن چار ربیع الاول نمبر ایک اسلامی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش قرآن میں اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ناموں کا ذکر مختلف اعتبار سے انسٹھ مرتبہ کیا ہے ان کی پیدائش اللہ تعالی کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے ایک دن حضرت مریم علیہ السلام کسی ضرورت کی وجہ سے بیت المقدس کی مشرقی جانب گئی ہوئی تھی کہ اچانک ایک فرشتے نے یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالی تم کو ایک بیٹا آتا فرمائے گا جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا حضرت مریم علیہ السلام نے کہا میری تو شادی بھی نہیں ہوئی لڑکا کیسے ہوگا فرشتے نے کہا اللہ کا فیصلہ ایسا ہی ہے اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے پھر ایسا ہی ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے جب لوگوں نے دیکھا تو بہت تعجب کیا اور کہا مریم تم نے یہ کتنا بڑا گناہ کیا ہے حضرت مریم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ بچے کی طرف اشارہ کر دیا اور بچہ بول پڑا میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے میں جہاں کہیں بھی رہوں خدا نے مجھے بابرکت بنایا ہے اور آخری دم تک اللہ نے مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے میری پیدائش میری وفات اور پھر دوبارہ زندہ ہونا میرے لیے خیر و برکت اور سلامتی کا ذریعہ ہے بچے کی ایسی باتیں سن کر قوم حیران رہ گئی اور حضرت مریم علیہ السلام سے ان کی بدگمانی عقیدت میں بدل گئی نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ غزوہ موتا میں شہیدوں کے متعلق خبر دینا ملک شام میں موتا نامی ایک مقام پر جنگ ہو رہی تھی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہتے ہوئے یک بعد دیگر تین صحابی رضی اللہ عنہ کے موتا میں شہید ہونے کی خبر دی جب کہ وہاں سے ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی تھی اور پھر فرمایا ان کے بعد جھنڈا اللہ کی تلوار نے اٹھایا اور اللہ نے ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو دشمنوں پر فتح نصیب فرمائی فائدہ اللہ کی تلوار سے مراد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں ان کو یہ لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا نمبر تین ایک فرض کے بارے میں بیوی کی وراثت میں شوہر کا حصہ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ہے جبکہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے تمہیں یہ حصہ ان کی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا نمبر چار ایک سنت کے بارے میں مصیبت سے نجات کی دعا جب کوئی مصیبت یا آزمائش میں پڑ جائے تو اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھے لا الہ اللہ انت سبحانہ کا انی کنت من الظالمین ترجمہ الہی آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں آپ تمام عیبوں سے پاک ہیں بے شک میں ہی قصوروار ہوں نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت ملاقات کے وقت سلام و مسافہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان ملاقات کے وقت مصافہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں یعنی مسافے کے وقت یغفر اللہ وکن اور مزاج فرسی کے وقت الحمد کہتے ہیں تو ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے نمبر چھ ایک گناہ کے بارے میں قرآن کو چھپانا اور بدلنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے احکام کو چھپا کر دنیا مال و دولت حاصل کرتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کو دردناک عذاب ہوگا نمبر سات دنیا کے بارے میں دنیا کی چیزیں قرآن میں اللہ تعہ فرماتا ہے تم لوگوں کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف دنیاوی زندگی میں برتنے کا سامان ہے اور جو کچھ اجر و طواب اللہ کے پاس ہے وہ اس دنیا سے کہیں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے جو صرف مطمنین اور اپنے رب پر بھروسہ رکھنے والوں کے لیے ہے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں دوزخ کی گہرائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا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 نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور الحمد کہے تو تم اس کے لیے رحم اللہ کہو اور اگر وہ الحمد نہ کہے تو تم یرحم اللہ نہ کہو